نج البلاغہ کے خطبات آپ کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عبداللہ ابن زمہ جو آپ کی جماعت میں محسوب ہوتا تھا آپ کے زمانہ خلافت میں کچھ مال طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا خطبہ نمبر دو سو انتیس کے اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ مال نہ میرا ہے نہ تمہارا بلکہ مسلمانوں کا حق کے مشترک اور ان کی تلواروں کا جمع کیا ہوا سرمایہ ہے اگر تم ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ہوتے تو تمہارا حصہ بھی ان کے برابر ہوتا ورنہ ان کے ہاتھوں کی کمائی دوسروں کے منہ کا نوالا بننے کے لیے نہیں ہے